پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کے پیروی کرنا چاہتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم, مريم و امه و في الارض جميعا وَلِلَّهِ وَلِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَضْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے اے نبی کہہ دیجئے پس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ مصحب نے مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے وقالت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 اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں اے نبی کہہ دیجئے پھر وہ تمہارے پھر وہ تمہیں پھر وہ تمہیں تمہارے گناہ گناہوں کی سزا دیتا ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں اے نبی کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے انسان ہو وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف آیات کی تفسیر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور ملکیت تامہ کا بیان فرمایا ہے مقصد عیسائیوں کے عقیدے الوہیت مسیح کا رد و ابطال ہے حضرت مسیح کے عین اللہ ہونے کے قائل پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے یعنی ایک ہی فرقہ یا کوبیا کا یہ عقیدہ تھا لیکن اب تقریباً تمام عیسائی الوحیت مسیح کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہیں اسی لیے مسیحیت میں اب عقیدہ تصلیث یا اقانیم ثلاثہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے بہرحال قرآن نے اس مقام پر تصریح کر دی کہ کسی پیغمبر اور رسول کو علوہی صفات سے متصف قرار دینا کفر سریح ہے اس کفر کا ارتقاب عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ قرار دے کر کیا اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کسی اور پیغمبر کو بشریت و رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوحیت کے مقام پر فائز کرے گا تو وہ بھی اسی کفر کا ارتکاب کرے گا فناد ہلاقیدہ پھر یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا اور اپنے آپ کو بھی ابنا اللہ مطلب اللہ کے بیٹے اور اس کا محبوب قرار دے لیا بعض کہتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ محضوف ہے اتباع ابنا اللہ یعنی ہم اللہ کے بیٹوں عظیر عزیر اور مسیح کے پیروکار ہیں دونوں مفہوموں میں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد لیا جائے دونوں مفہوموں میں سے کوئی بھی سا مفہوم مراد لیا جائے اس سے ان کے تفاخر اور اللہ کے بارے میں بے جا اعتماد کا نیز بدعقیدتی کا اظہار ہوتا ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں پھر اس میں ان کے مذکورہ تفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہوتے یا محبوب ہونے کا مطلب اگر یہ ہے کہ تم جو چاہو کرو اللہ تعالیٰ تم سے بعض پرس ہی نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں نہیں دے رہا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ محض داو کی بنیاد پر نہیں ہوتا اور نہ قیامت والے دن ہوگا بلکہ تو بلکہ تو وہ ایمان تقوا اور عمل دیکھتا ہے اور دنیا میں بھی اسی کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے اور قیامت والے دن بھی اسی اصول پر فیصلہ ہوگا پھر تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اسی سنت اللہ کے مطابق ہوگا جس کی اس نے وضاحت فرما دی ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفر و فسق کے لیے عذاب تمام انسانوں کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا اے اہل کتاب تم بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان ہو تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کر ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فترة من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فشیروں <قدیر> اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا پس یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا یا قومد القدس اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور تم اپنی پشت کے بل منہ نہ موڑو پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تقریباً پانچ سو ستر یا چھ سو سال کا فاصلہ ہے یہ زمانے فطرت کہلاتا ہے اہلی کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فطرت کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا ہے اب تم یہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر پیغمبر ہی نہیں آیا پھر اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اپنے اس احسان عظیم کا ذکر کیا جو اس نے انبیاء علیہم السلام کا وسیع سلسلہ ان کے اندر قائم کر کے بنی اسرائیل پر کیا چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ بیشتر انبیاء بنی اسرائیل ہی میں سے ہوئے جن کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن اسماعیل سے ہوئے دوسرے اس احسان کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا بادشاہ کا مطلب یہاں خود مختار بنانا ہے یعنی تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرما کر جس نے تمہیں ذلت و خواری میں مبتلا کر رکھا تھا تمہیں آزاد اور اپنے معاملات کا خود مختار بنایا تیسرے احسان کا ذکر آیت کی آیت کے اگلی آیت کے اگلے ٹکڑے میں ہے پھر یہ اشارہ ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے جیسے من و سلوہ کا نزول بادلوں کا سایہ فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بنا دینا وغیرہ اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی لیکن پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بیست کے بعد اب یہ مقام فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہو گیا ہے تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لیے بنایا گیا ہے لیکن یہ بھی مشروط ہے اس مقصد کی تکمیل کے ساتھ جو اسی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے برائی برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے خیر و امت ہونے کا اعزاز برقرار رکھ سکے آمین پھر بنی اسرائیل کے مر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی امارات مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے تھے اور اس وقت سے بنی اسرائیل مصر ہی میں رہے جب تک کہ موسا علیہ السلام انہیں راتوں رات و رات فرعون سے چھپ کر مصر سے نکال نہیں لے گئے اس وقت بیت المقدس پر عمالکا کی حکمرانی تھی جو ایک جنگجو قوم تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عملکہ سے جہاد ضروری تھا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس عرض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا اور نصرت الہی کی بشارت بھی سنائی لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل عملکہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے بحوال ابن کثیر اس سے مراد وہی فتح و نصرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے جہاد کی صورت میں ان سے کر رکھا تھا۔ پھر یعنی جہاد سے اعراض مت کرو۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں قالو يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فاننا داخلون انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ بے شک اس زمین میں ایک بڑی زور آور قوم ہے اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں پھر اگر وہ اس میں, اس میں سے نکل گئے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ دُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُون وا فتو کروں مؤمنین جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا وہ بولے تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے هنا وہ کہنے لگے ایموسا ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں چنانچہ تو اور تیرا رب جائے پھر تم دونوں اس سے لڑو تو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں موسا نے کہا اے میرے رب بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے قال فإنها عليهم اللہ نے فرمایا بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر چالیس برس تک حرام کر دی گئی ہے وہ زمین میں چالیس برس تک ادھر ادھر ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے وہ زمین میں چالیس برس تک ادھر ادھر بھٹکتے رہ پھریں گے چنانچہ آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ کھائیں اور اے نبی آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیں جب ان دونوں نے قربانی کی تھی پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی دوسرا بولا میں تجھے قتل کر دوں گا پہلے نے جواب دیا اللہ صرف پرہیزگاروں گاروں سے قربانی قبول کرتا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف بنی اسرائیل عمالکہ کی بہادری کی شہرت سے معروب ہو گئے اور پہلے مرحلے پر ہی ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے دستبردار ہو گئے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی پرواہ کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدے نصرت پر یقین کیا اور وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا پھر قوم موسا میں سے صرف یہ دو شخص صحیح معنوں میں ایماندار نکلے جنہیں نصرت الہی پر یقین تھا انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو پھر دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرماتا ہے پھر لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی سو ادبی اور تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد و قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسا نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو باون اور حدیث نمبر چار ہزار چھ سو نو اس میں نافرمان قوم کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا اظہار بھی ہے اور برآت کا اعلان بھی اور برات کا اعلان بھی پھر یہ میدان تیح کہلاتا ہے جس میں چالیس سال یہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے سرگردہ رہی اس میدان میں اس کے باوجود ان پر من و سلوہ کا نزول ہوا جس سے اکتا کر انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کہ روز روز ایک ہی کھانا کھا کر ہمارے ہمارا جی بھر گیا ہے اپنے رب سے دعا کر کے وہ مختلف قسم کی سبزیاں اور دالیں ہمارے لیے پیدا فرمائے یہیں ان پر بادلوں کا سایہ ہوا پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے سے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمے جاری ہوئے اور اس طرح کے دیگر انعامات ہوتے رہے چالیس سال بعد پھر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ یہ بیت المقط اس کے اندر داخل ہوئے پھر پیغمبر دعوت و تبلیغ کے باوجود جب دیکھتا ہے کہ میری قوم سیدھا رستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں جس میں اس کے لیے دین اور دنیا کی ساعتیں اور بھلائیاں ہیں تو فطری طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی قلق ہوتا ہے یہی حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوتا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ فرمایا ہے لیکن آیت میں حضرت موس علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب تو نے فریض تبلیغ ادا کر دیا اور پیغام الٰی لوگوں تک پہنچا دیا اور اپنی قوم کو ایک عظیم الشان کامیابی کے نقطۂ آغاز پر لا کھڑا کیا لیکن اب وہ اپنی کم ہمتی اور بد دماغی کے سبب تیری بات ماننے کو تیار نہیں تو تو اپنے فرض سے سب دوش ہو گیا اور اب تجھے ان کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ایسے موقع پر غمگینگی ایسے موقع پر غمگینی تو ایک فطری چیز ہے لیکن مراد اس تسلی سے یہ ہے کہ تبلیغ و دعوت کے بعد اب تم عند اللہ بریو ذمہ ہو آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام حابیل اور قابل بتلایا جاتا ہے اللّہ عالم پھر یہ نظر قربانی کس لیے پیش کی گئی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم و ہو علیہ السلام کے ملاب سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے ہوتی دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتی ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی جبکہ قابیل قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابل کی بہن کے ساتھ اور قابل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا لیکن قابل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کے بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے حضرت عدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا بالآخر حضرت عدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابل کی بہن کا نکاح اسی کے اس کے ساتھ کر دیا جائے گا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی لیکن جیسا کہ بتایا گیا یہ بات ثابت نہیں ہے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنی اپنے, اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کی حابیل نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی اور قابل نے ایک سٹے کی حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابل حسد کا شکار ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے انی دبو ابھی اسمی و اسمی و جز میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دو ذخیوں میں شامل ہو جائے اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے فطوعت له نفسه قتل فقتله فأصبح من الخاسرين پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر اکسایا چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف میرے گناہ کا مطلب قتل کا وہ گناہ ہے جو مجھے اس وقت ہوتا جب میں تجھے قتل کرتا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے مقتول جہنم میں کیوں جائے گا آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر سات ہزار تریاسی اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھاسی پھر چنانچہ حدیث میں آتا ہے لا نفس تخت الفسم ولم دمیا کانا اول امن سن القتل بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو پینتیس و صحیح مسلم حدیث نمبر سولہ سو ستتر مطلب جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے قاتل کے ساتھ اس کے خون نہ حق کا بوج آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام شروع کیا امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہ ہے کہ قابل کو قتل نا حق کی سزائے دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی تھی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذنب اجدر ان یعجل اللہ فن دنیا میں صاحب ہی فن آخرت من البغی وقت الرحم بحوال سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو دو و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو گیارہ و مسند احمد پانچویں جلد چھتیس نمبر حدیث اور اٹھتیس نمبر حدیث بغی ظلم و زیادتی اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتقبین کو دنیا ہی میں جلد سزا دے دے تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ اس کے لیے ذخیرہ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتنی ہوگی اور قابل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے فعن اللہ وََََََََََََ اللہ جعن بہوالے ابن كثير وصى اللہ وعليٰ نبى محمد وعلا و صحبى اجمعين